بسرحمن الحمد اللہ, اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادشاہ سبق اور باقی تمام انسو سامین خارن ورمین برادر سب کو شمال کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعو شریف میں سے نمبر چھ سو باسٹھ ابلک تین سو چار ہے چھ سو بڑسٹھ شروع سے تک کے درست تعداد تھی تین سو چار آدر تین سو چار اولاد فتح کی شرح میں ہیں اوراد فتح میں ہم اسما الاحسنِ ہیں اسما الحسن سے آج ایک اعظم نمبر 18 اسم مقدس یا وہاب یا وہاب کے جو ہے بارے میں ہماری بہت گفتگو ہوگی دو تین دن اور اس میں جی تو پہلا انوان جس میں الحاب جل جلال کے لغوی معنی و مفو توضی اور پھر اس کے بعد الوحاب و قرآن پاک میں کون سی آیتوں میں آئی ہے اس کے کیا معنی قرآن کے روشنی میں تھوڑی توضیحات ہے پھر آخر میں اس اس مقدس ہی فیوز و برکات ہے عام طور پر مداخی میں اس میں عظم کے والے سے تین داویے سے بحث کرتے آیا ہوں تو آج الحاب کے جو ہے ابھی فی الحال ہماری گفتگو آج کے جو ہے الحاب جل جلال کے لغوی معنی وہ اس کے توضیع اسے سلسلے میں فرماتے ہیں مختلف کتابوں سے اس کی توضی حال دے رہا ہوں تو نمبر ایک جو ہے الوحاب کے معنی کثیر العطا کثیر الاطا اور دائم العطا کے ہیں یعنی کثیر الطا اور دائم العطا کے یہ توضیع جو ہے یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا اور ہمیشہ عطا کرنے والا یعنی ہمیشہ بہت زیادہ عطا کرنے والا اس معنی میں لیا ہے الواح چونکہ یہ مبالغہ کا شرا ہے اس میں یعنی وہ حابۂ ہاب عطا کرنے معنی میں تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور ہمیشہ عطا کرنے والا یہ دونوں معنی شس مقندس کے معنی میں ہیں یہ معنی کتاب شرح اوراد فتح کی آگر یہ منصور صاور صاحب کے ان کے صفحہ نمبر ایک سو تین پر یہ توجہ جی کیا ہے اور نمبر دو جے وہ بَََََََََََََََََ وحي و بطن جو اس کا مادہ ہے کا فیل اس کا كافيد اور مصدر اس كے معنی دینا ہبہ كرنا یہ معنی لکھا ہے القاموس و سلجديد اردو عربی لغت نے اور نمبر تين رجال الوحاً جب عرب بولتے ہیں رج الاوحاً تو معنی کشیر الاتا یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا شخص رج العنی مرد وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا جب عرب بولتے ہیں رجل الوحاب تو کشیر العطا اس میں جو ہے مختار الشحا جو عربی ہے عربی ٹو ہے اس میں فرماتے ہیں کشیر العطاء کثرت سے بہت زیادہ عطا والا نمبر جو ہے یہ خطاب مصباح کا فہمی سے ذکر کر رہا ہوں الوحاف پر مات یہ مبالغے کے افضان میں سے ہے جس میں جو کثرت کو سمجھاتے ہیں زیادتی کو سمجھاتے ہیں معنی فعلی میں تو وہ ذات ہیں جو ایسی چیز بلا عوض عطا کرتا ہے جو فنا نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں الوہاب وہ ذات ہیں جو ایسی چیز بلا بلاعوض جن کسی عوض کے وہاب ہاں میں تو ہم بھی بہت کچھ دیتے ہیں اپنے خدا اللہ ہمیں دیا ہاں اللہ تعالی وار میں ہے وہاں کے معنی وہ ذات ہے جو ایسی چیز بلا ایوز عطا کرتا ہے جو فنا نہیں ہوتا ہے ہر وہ شخص جو دنیاوی آراز یعنی مال و متع کسی کو دیتے ہیں تو اس کو اسے واہب کہا جاتا ہے اس میں فائل کا ہے ہاں جی الوحاف نہیں کہا جاتا ہے اگرچہ وہ چونک لے وہ جفنا ہونے والی چیزیں یہ معلومات بلکہ الوحاف مجھ سے کہا جاتا ہے جو ہر قسم کی چیز عطا کرتا ہے ایک تو ہر قسم کی چیز عطا کرتا ہے انواع و احسان کی چیزیں عطا کرتا ہے اور یہ چیزیں ہمیشہ عطا کرتا ہے ہاں جی اپنے کئی دعوے سے یعنی وہ ہاپ اسے کہا جاتا ہے جو ہر قسم کی چیز عطا کرتا ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے معلوم کے بعد جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا عطا کر دیں کسی اور کا تو ہے نہیں ہے لہٰذا وہ بات واضح حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جو ہر قسم کی چیز عطا کرتا ہے اللہ انواع و اقسام کی چیزیں عطا کرتا ہے دنیا میں جتنی بھی انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں پھل فروٹ میں انواع و اقسام ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں انواع و اقسام ہیں حامی ہاں جو اللہ نے مختلف جو نعمتیں دیا ہے درختوں کی صورت میں جانوروں کی صورت میں ہاں الواع اولاد کی صورت میں بیٹے بیٹیوں کے صورت میں یہ سب کے سب کے انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں تو انواع و اقسام کی چیزیں عطا کرتا ہے اور یہ چیزیں ہمیشہ عطا کرتا ہے تو یہ تین نقطہ اس الوہاب کے اندر ہے وزاد جو ہر قسم کی چیز عطا کرتا ہے انواع و اقسام کی چیزیں عطا کرتا ہے اور یہ چیزیں ہمیشہ عطا کرتا ہے بڑی خوبصورت مالک لیکن مخلوق جو بھی مال یا نعمت دیتے ہیں دے دیتے ہیں تو کبھی دیتے ہیں ہم ہمیشہ دے نہیں سکتے ہیں مخلوق جو بھی دے دیتے ہیں تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں ہاں جی جب ہے تو دیتے نہیں ہے تو نہیں دیتے ہیں مڈ آیا تو دیتے مڈ آیا نہیں آیا تو نہیں دیتے ہیں اور مخلوق کسی بیمار کو شفا نہیں دے یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے لیکن مخلوق کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا ہاں تو آپ بولیں گے وہی جو ہے پھر یہ ڈاکٹر لو کیا کریں شفا دیں نہیں ڈاکٹر کو شفا نہیں دیتے وہ وسیلہ ہے شفا کا ہاں جی اس نے ایک ٹیکہ لگایا اس ٹیکے کے اندر بیماری ٹھیک ہونے کا اثر اللہ نے رکھا ہوا ہے ہاں جی اس نے ایک گولی دیا اس گولی کے اندر شفا اللہ نے رکھا ہوا ہے ہاں جی تو جتنے بھی جو ہے عکیمی دوائیں اس کے اندر شفا اللہ نے رکھا ہوا ہے ہاں جس قسم کی دوائیاں بھی جو بیماریوں کو ٹھیک کرنے کو اس کے اندر شفا اللہ نے رکھا ہوا یہ تو شفا اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تو یہ ڈاکٹر بھی اور یہ دوائیاں بھی شفا کے مسئلہ ہیں پھر اللہ چاہے تو یہ چیزیں مؤثر ہوگی دوائیاں اللہ نہ چاہے تو یہ مؤثر نہیں ہوگا شفا نہیں ملے گا لہذا جو ہے معلوم کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا بالکل سچا صحیح ہے اور نہیں کسی بھی اولاد عقیم شخص کو اولاد دے سکتا ہے ہاں جی کسی بھی اولاد کو اولاد نہیں دے سکتا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں وہ علاج کا وسیلہ ہے ہاں جی علاج میں بھی اس کو قابل ولادت بنا سکتے ہیں اس خاتون کو نہیں بنا سکتے ہیں. اس مرد میں ہاں ولادت کی کمزوریاں ہوں اولاد کی تو وہ اس کو دور کرتا ہے, نہیں کرتے سب اللہ کے عادی ہیں لہذا جو ہے نہ ہی ہے انسان جو ہے معلوم کسی بھی اولاد عقیم شخص کو اولاد دے سکتا ہے تو یہ معنی جو الوہاب کا کتاب مصباح کا فہمی سبا نمبر چار سو تیس پہ بیان کیا ہے معنی جو جو کی اس میں بھی اسلح کے اسماع اور کی تشریحات ہے آپ مزید فرماتے وہ العدت الوہاب الکثیر الحبا و افضال فرماتے ہیں جو ہے ادا نامی ادت الدائی فات علی کے بیٹے کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں الوہاب کے معنی کثیر الحبا کے معنیٰ کثرت سے عطا کرنے والا بہت زیادہ عطا کرنے والا اور افضال احسان فرمانے والا بہت زیادہ احسان احسان فرمانے والا فی نامی کتاب میں وہ بھی شاہ شاء الما کی کتاب ہے اس میں انہوں نے الوہاب المودی ہاں کلّما یا تاج و لک المایہ وہ ذات ہیں جو کہ الموتی عطا کرنے والا کل مایہ تاج وہ تمام چیزیں ہاں جی جن کا مہلوک محتاج ہے لک المایہ تاج ہر اس شخص کو جو محتاج ہے محتین الموتی کلوما یا تاج عطا کرنے والا وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا ہر اس کو جو جو جس کا محتاج ہے یعنی ہر شکست جس چیز کا محتاج ہے ان کو وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا اس کو فرماتے ہیں الہاف یہ مصباح کا فہمی کے سوائے نمبر چار سگتی پر ہے یعنی سو مصباح کا فہمی فرماتے ہیں کتاب ادا میں اللہ کا معنی کثیر الحبا یعنی کثرت سے عطا کرنے والا اور احسان کرنے کے ہیں کتاب القواج میں ایک مختصر اور جامع تعریف کی ہے خا کہ الوہاؤ یعنی وہ ذات جو ہر محتاج شخص کو ہر محتاج شخص کو ہر وہ چیز عطا کرنے والا جس کا وہ محتاج ہے الوحاب یعنی وہ ذات جو ہر محتاج شخص کو یعنی ہر وہ چیز عطا کرنے والا جس کا وہ محتاج ہے اور یعنی اب کوئی چیز باقی نہیں رہا اس کا اندر میں جتنے بھی محتاج مند لوگ ہیں ان کو ہر وہ چیز دینے والا عطا کرنے والا جس چیز کا وہ محتاج ہے یہ بہت ہی خوبصورت ضالوہ کی انہوں نے شام معنی تعریف کی ہے یعنی سب کو سب چیزیں جن کا وہ محتاج ہے سب کو ہاں جی وہ سب چیزیں سب کو وہ سب چیزیں عطا جن کا وہ محتاج ہے عطا کرنے والا بلا شبہ اللہ جو ہے جلا جلال ایسی ہی کریم واہ وہ ہاب ذات بہت ہی سخی اور بہت زیادہ اور ہمیشہ عطا کرنے والی ذات ہے کہ تمام موجودات عالم کو ہاں جی ان کے ضروریات کے مطابق ہر چیز اللہ سے عظیم ذات ہے عظیم اللہ کو پہچانے اللہ سے محبت کریں وشش شیش کے حقدار کے محلوق اللہ سے محبت کریں حسن انسان کو چاہے کہ اللہ سے محبت کرے مومن کو چاہے اس کی صفات الواب پہ غور کر کے اللہ سے محبت کو ہم بہت زیادہ محبت کریں زینگرہ میں اور یہی محبت ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے آئی آپ اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں اللہ منصل و حبکہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وہ حب میں یو اور ہر اس شخص کو کی محبت کو میں تجھ سے طلب کار طلب طلبکار ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ حب کل عمل وسلون اللہ قربی کا اور ہر اس عمل کی میں سے میں محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جو تم مجھ کو تجھ سے قریب کر لیتی ہے اللہ سے محبت ہی تو حضینِ گرامی ہمارے آخرت کا سرمایہ ہے تو راہ ہے ہاں جی میں شک نہیں کر سکتا ہوں جتنے میں اللہ کی سچی محبت ہو جتنے میں اللہ کی محبت ہو سچی محبت ہو با معرفت محبت ہو جہنم کیا کہ کیا مزہ لے اس بندے کو جلا دیں تو کیا بندے کو جلائیں مطلب یہ نوجولہ اللہ کو جلا دے یہ تو ہی نہیں سکتا ہے جس جی دل میں اللہ جوکہ اس کے دل کے ساتھ جلائیں گے نا دل کو نکال کے دھنی جلائیں گے تو دل کے ساتھ دل میں تو اللہ ہے ہاں جی لہذا جو ہے اللہ کی محبت سی عظیم سرمایہ ہے جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے تو اللہ کے سے تعلق رکھنے والی تمام ذواب اور ہستیوں سے مقدس ذوال سے محبت ہو ہی جاتی ہے اللہ سے محبت ہے تو رسول سے محبت ہے ہاں جی اللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جس نے جو بھی قربانیاں دیا سب سے محبت ہے آئمہ سے محبت ہے انبیاء سے محبت ہے اللہ کے سچے جو عبادت گزار مخلوق رشتہ خان سے محبت ہے اللہ کے راسے میں جان قربان نے والے شہدا سے صلاح سے صدقین سے مومنین سے جو شب روز اللہ کی عبادت بندگی میں اللہ دین کے نصرت میں لگا رہتا ہے ان سب سے بھی محبت ہو ہی جاتی ہے ہاں جی لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنا عظیم ذات ہے اور بلاش اللہ الحاب جل جلال ایسی ہی کریم و وہاب ذات ہے کہ تمام موجودات عالم کو ان کے ضروریات کے مطابق ہر چیز بے مانگے مانگنے سے تو ہم بھی کچھ کو دے دیتے ہیں لیکن ہر چیز بے مانگے بدونے کے غرض اور عوض کے عطا کرنے والا ہے اللّہ, حب اللہ, حب اللہ ولاقوط اللہ یہ جملہ بہت سوچنے کہ آپ لوگ اس پر غور کریں یعنی بلا شبہ اللہ الحافظ جل ایسی ہی کریم و ذات ہیں کہ تمام موجودات عالم کو ان کے ضروریات کے مطابق ہر چیز بے مانگیں بدو کسی غرض اور ایوز کے عطا کرنے والا کیوں بدو نے غرض عوض کی کیوں اس لے کہ جو وہ سمت ہے وہ سمتھ ہے اور بے نیاز ہاں نہ وہ کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں دیتے تاکہ بندے سب اپنا کام نکالے کسی اوش کبھی وہ محتاج نہیں ہو وہ غنی ملک بادشاہ تھے ہاں جی وہ جو کچھ دیتے ہیں سب ہمارے لیے دیتے ہیں کوئی غرض ہے تو غرض ہمارے لیے ہے ہاں جی وہ غلض ہمارے لیے ہمیں نیک کام کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں قومی مال و دولت دیتے ہیں تاکہ ہم صدقہ خیرات دے کر نجات پائیں تو یہ سب ہمارے لیے اس کا ساری عطا ہمارے لیے ہیں۔ رسدین غرامی تو کے دس میں میں یہ پر اتفاق کروں گا اس اس میں مقدس الوہاب کے معنی مفہوم کو بہت ہی خوبصورت انتہائی انسان کو اللہ سے اللہ کو عاشق بنانے والے اللہ کا آپ کو عاشق بنانے والے ہاسمہ اور میں سے ان کے معنیٰ معفوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں اللہ کی بامعروفت عبادت کریں اور اللہ سے محبت کریں اور یہ محبت ہماری اللہ کی عبادت بندگی میں ہماری مدد دیں گے اور قیامت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کی فرمائے آمین